امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نحج البلاغہ البلاغ کا خطبہ نمبر 171 حضرت علی اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی وہی کے امانت دار اس کے رسولوں کے آخری فرد اور اس کی رحمت کا مجدہ سنانے والے اور اس کے عذاب سے ڈرانے والے تھے اے لوگوں تمام لوگوں میں اس خلافت کا اہل وہ ہے جو اس کے نظم و نسق کو برقرار رکھنے کی سب سے زیادہ قوت و صلاحیت رکھتا ہو اور اس کے بارے میں اللہ کے احکام کو سب سے زائد جانتا ہو اے لوگو، تمام لوگوں میں اس خلافت کا اہل وہ ہے جو اس کے نظم و نسق کے برقرار رکھنے کی سب سے زیادہ قوت و صلاحیت رکھتا ہو اور اس کے بارے میں اللہ کے احکام کو سب سے زائد جانتا ہو اس صورت میں اگر کوئی فتنہ پرداز فتنہ کھڑا کرے تو پہلے اسے توبہ و بازگشت کے لیے کہا جائے گا اگر وہ انکار کرے تو اس سے جنگ و جدل کیا جائے گا اپنی جان کی قسم اگر خلافت کا انعقاد تمام افراد امت کے ایک جگہ اکھٹا ہونے سے ہو تو اس کی کوئی سبیل ہی نہیں بلکہ اس کی صورت تو انہوں نے یہ رکھی تھی کہ اس کے کرتا دھرتا لوگ اپنے فیصلے کا ان لوگوں کو بھی پابند بنائیں گے جو بیعت کے وقت موجود نہ ہوں گے پھر موجود کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ وہ سے انحراف کرے نہ غیر موجود کو یہ حق ہوگا کہ وہ کسی اور کو منتخب کرے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے اس میں ارشاد فرماتے ہیں. دیکھو میں دو شخصوں سے ضرور جنگ کروں گا ایک وہ جو ایسی چیز کا دعوی کرے جو اس کی نہ ہو اور دوسرا وہ جو اپنے معاہدے کا پابند نہ رہے اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے جس میں حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ کے بندو میں تمہیں تقوی و پرہزگاری کی ہدایت کرتا ہوں کیونکہ بندے جن چیزوں کی ایک دوسرے کو ہدایت کرتے ہیں ان میں تقوی سب سے بہتر اور اللہ کے نزدیک تمام چیزوں کے نتائج سے بہتر و برتر ہے تمہارے اور دوسرے اہل قبل کے درمیان جنگ کا دروازہ کھل گیا ہے اور اس جنگ کے جھنڈے کو وہی اٹھائے گا جو نظر رکھنے والا مصیبتوں پر صبر کرنے والا حق کے مقامات کو پہچاننے والا ہو تمہیں جو حکم دیا جائے اس پر عمل کرو اور جس چیز سے روکا جائے اس سے باز رہو اور کسی بات میں جلدی نہ کرو جب تک اسے خوب سوچ سمجھ نہ لو ہمیں ان امور میں جن پر تم ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہو غیر معمولی انقلابات کا اندیشہ رہتا ہے دیکھو یہ دنیا جس کی تم تمنا کرتے ہو جس کی جانب خواہش و رگبت سے بڑھتے ہو جو کبھی تم کو غصہ دلاتی ہے اور کبھی تمہیں خوش کر دیتی ہے تمہارا اصلی گھر نہیں ہے نہ وہ منزل ہے جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو نہ وہ جگہ ہے جس کی طرف تمہیں دعوت دی گئی ہے دیکھو یہ تمہارے لیے باقی رہنے والی نہیں اور نہ تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو اگر اس نے تمہیں اپنی آرائشوں سے خریب دیا ہے تو اپنی برائیوں سے خوف بھی دلایا ہے لہذا تم اس کے ڈرانے سے متاثر ہو کر اس سے فریب نہ کھاؤ اور اس کے خوفزدہ کرنے کی بنا پر اس کے تما دلانے میں نہ آؤ اس گھر کی طرف بڑھو جس کی تمہیں دعوت دی گئی ہے اور اس دنیا سے اپنے دلوں کو موڑ لو تم میں سے کوئی شخص دنیا کی کسی چیز کے روک لیے جانے پر لونڈیوں کی طرح رونے نہ بیٹھ جائے اتا خدا پر صبر کر کے اور جن چیزوں کی اس نے اپنی کتاب میں تم سے حفاظت چاہی ان کی حفاظت کر کے اس سے نعمتوں کی تکمیل چاہو دیکھو اگر تم نے دین کے اصول کو محفوظ رکھا تو پھر دنیا کی کسی چیز کو کھو دینا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اور دین کو ضائع اور برباد کرنے کے بعد تمہیں دنیا کی کوئی ایسی چیز نفع نہ پہنچائے گی جسے تم نے محفوظ کر لیا ہو خدا وندے عالم ہمارے اور تمہارے دلوں کو حق کی طرف متوجہ کرے اور ہمیں اور تمہیں صبر کی توفیق عطا کریں